चावल खाओ चीनी और घी को लेके आओ हो चीनी और घी तुम्हें दिखाई हारे ताबा का कुत्ता तो तुम्हें केस दिख रहा था और बना रहे थे दूर दुर हट हट और चावल के नीचे घी और चीनी मैंने पहले ही से मिला दिया वो तुम्हें मालूम है اب آلہ حضرت صاحب نے پگڑی اتاری کہنے لگے گھر کا بھی لنکا ڈھائی یہاں کہہ دیا کہہ دیا کہیں اور مت کہہ دینا میری بیوی راز میں رکھنا تو بیوکو بنا رہے تھے ہم پبلک ہم نے کہا ہو سکتا ہے شاید اس آدمی کی نزدیک کی نظر کمزور ہو دور کی نظر کمزور ٹھیک اچھا دکھتا تھا لیکن کمزور کی نزدیک کی نظر بڑی کمزور تھی چاول کے نیچے کیا وہ نہیں دکھ رہا تو میرے بھائیوں کی سیرت کا پہلو یہ ہے کہ نبی اکرم کو نبی اکرم کے مقام پر رکھا جائے اللہ کے رسول نے فرمایا لا کماتا سارا لوگوں مجھے ہب سے آگے مت بڑھانا جیسے عیسائیوں نے عیسا کو اللہ کا بیٹا قرار دیا ہے دیکھو میں اللہ کا بندہ رس کا رسول ہوں مجھے صرف اللہ کا بندہ رس کا رسول کہنا ہے زیادہ کچھ نہ کہنا سے آگے نہ بڑھانا نبی اکرم تو کہہ رہے ہیں کہ مجھے سے آگے نہ بڑھانا یہاں مولویوں کے ساتھ جب تک علامہ قادری چشتی رضوی یا پتہ نہیں بیس ڈگریاں نہ لگے تب تک وہ مولوی نہیں اشتہار پڑھنے کے بعد لگتا ہے یہ مولوی کا نام ہے یا پورے خاندان کا نام ہے یہ ایسا محسوس ہوتا ہے اور اگر ایک بھی لقب کم ہو گیا تو جلسے میں نہیں آئے تو میں میری توہین یہ میری ہے اللہ کے نبی صلی اللہ وسلم کو دیکھیے کلمہ بھی یہ بتا رہے ہیں تو اس طریقے سے کہ اشد اللہ الحلہ اشد اللہ محمد اب رسول پہلے بعد میں رسول اب دو رسول آئی لوگوں رسول ماننے سے پہلے مجھے انسان مانو اللہ اس بات کی گواہی دھو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اللہ کے بندے بعد میں اس کے رسول ہیں و رسول یہ ہے نبی کون کہتا ہے کہ آپ کے انتقال کے بعد آپ کا نام اس دنیا سے مٹ جائے گا ہم نے آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہم نے آپ کو بھلائیوں سے نوازا ہے اتنی بھلائیاں دی ایک بھلائی کی طرف اشارہ کرتا ہوں لقد کا نکم لقد کا نکم پھر رسول اللہ اس وقت اے نبی ہم نے آپ کی پوری زندگی کو آئیڈیل بنا دیا نمونہ بنا دیا ماڈل بنا دیا یہ مقام و مرتبہ کسی کو نہیں ملا رسول کی پوری زندگی آئیڈیل ہے نمونہ ہے پوری زندگی لقا، لقا، رسول اللہ ہی اس وقت نا رسول اللہ کی پوری زندگی میں تمہارے یہ نمونہ ہے اچھا نمونہ شادی کیسے کرو جیسے نبی نے کی نماز کیسے پڑھو جیسے نبی نے پڑھو روزہ کیسے رکھو جیسے نبی نے بھرمایا اٹھو بیٹھو لیٹو سو جاگو کھاؤ پیو چلنا اڑنا سب کچھ نبی اکرم کی زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے تمہارے لیے ماڈل ہے مت لڑو تبھی یہاں نیت یہاں ماندے سارے جھگڑے ختم کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نماز ویسے پڑھو سلو اور ختم بات ختم یہیں پر جیسا تم مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے ویسے نماز پڑھو او شایدن او شایدن او اور نبی اکرم کی پوری زندگی آئیڈیل ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن یہ نہیں دیکھے گا کہ تم نے ظہر کی دس پڑھی تھی تم نے بارہ اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ تم نے مغرب میں پانچ پڑی تھی یا سات شاہ میں سات پڑی تھی یا سترہ آٹھ پڑی تھی یا بیس پڑی تھی بلکہ یہ دیکھے گا تمہاری نمازوں کی اوپر جناب محمد ال رسول اللہ کی مہر ہے یا نہیں بڑا مزہ آتا ہے ایک آدمی کہنے لگا مجھ سے مریض ہم پہلے جنت میں, جنت میں جائیں گے ہم نے کہا کیوں تیرے باپ کو ٹھیکے میں ملے گا <laughs> अरे अरे यार ऐसी बात नहीं है दोस्त यार ऐसी बात नहीं है सारी नमाजें तुमसे ज्यादा पढ़ते हैं हम हम पहले जाएंगे क्यों बोला तुम दस पढ़ते हो जर नाम बारह पढ़ते हैं तुम आठ सारी पढ़ते हो हम बीस पढ़ते हैं तुम ईशाने सात पढ़ते हो हम सत्रह पढ़ते हैं ज्यादा पढ़ते हम पहले जाएंगे हमने अच्छा ऐसी बात है हाँ हमने हम शॉर्ट कट से जाएंगे तुम लंबा चक्कर लगा के आ मैंने का मेरा घर एक किलोमीटर है तो क्या जरूरत है घूम के जाऊँ और पार करके आऊँ पेट्रोल बिकल करूँ डीजल करूं और या पैदल सफर अरे शॉर्टकट जब हमें दिख रहा है ये जन्नत है तो हमें क्या जरूरत है चुंपा चक्कर हम शॉर्टकट जाएंगे तुमसे पहले पहुंचेंगे क्या है तुम लोग कभी हारते भी हो उन के लिए पैदा हुए हैं क्या मैंने कहा एक बात बता नमाजे पहले कौन पढ़ता है तुम जोर की कब पड़ते हो असर कब पड़ते हो कब पड़ते बताओ तो हाँ नमाजें तो तुम लोग पहले पढ़ते कौन पड़ते ہم نے کہا جب ہر کام میں کام جلدی تم سے پہلے ہم کرتے ہیں تو پہلے بھی ہم ہی جنت میں جائیں گے اندر سے بند کر لیں گے تم کو گھسنے ہی نہیں دیں گے کہا باپ کی جنت ہے ہم نے کہا یہی تو میں نے کچھ سے کہا تھا کہ تیرے باپ کو ٹھیکے میں ملی ہے کیا یہ سارے پسند ختم کرو میرے بھائی تو انعامی جواب تھا جیسا اس کا سوال ویسا جواب حقیقت یہ ہے کہ جنت کو اہل حدیث بھی نہ سمجھیں کہ ہمارے ہم کو ٹھیکے نہیں ملی یہ سمجھتا ہے کہ بس ہم پران مزید پر حمل کرتے ہیں بس ہو گیا ہم کو تھے اور لڑکیوں کی شادی کا حال یہ ہے کہ ہاں جب تک دو دو تین تین لاکھ روپے کا جہیز نہ مانگے تب تک شادیاں نہیں ہو رہی ہیں شادی ہال بک ہو رہے ہیں اب ایک سسٹم چلنے لگا آپ کے گجرات میں اللہ کرے کہ وہ نہ چلتا ہو ہمیں نہیں معلوم ہمارے یہاں سسٹم کو بولتے ہیں بفے سسٹم اسٹینڈنگ طریقے سے کھانے پینے کا رات میں باراتیں آتی ہیں اور باراتیوں کو لائن سے کھڑے ہو کر اپنے آپ نکالو کھاؤ اسٹینڈنگ طریقے سے کھلایا جاتا ہے اپنی مرضی سے نکالو کھاؤ کرسیاں نہیں بس کچھ नहीं کھڑے ہو گئے کھانے کا سسٹم میں نے اتر پردیش کے کانپور کی ایک تقریبا میں نے کہا تھا کہ اس سسٹم کا نام ہونا چاہیے تھا کتا سسٹم اس کا نام رکھا گیا بفے سسٹم کا نام ہونا چاہیے تھا ڈاگ سسٹم اس کا نام رکھا گیا بفی سسٹم یہ اور جہیز کی جیمان نے لڑکیوں کو تباہ و برباد کر دیا اور خود خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا ہم نہیں جاننا چاہتے تو واقعہ کلکتہ کی سرزمین کا آپ اٹھا سکتے ہیں اور وہ واقعہ گیا آپ اٹھا سکتے ہیں چودہ جنازے پٹنہ کی سرزمین سے ایک ہی دن نکلے میں خود ان جنازوں میں شریک تھا ایک ہی گھر کے چودہ ساتھ کا چودہ ساتھ پر مشتمل اس پورے خاندان کا گھر کا جنازہ ایک ہی یہ جہیز کی لانت ہے جہیز کی لانت ہے کیوں لڑکی کا رشتہ جہاں لگتا تھا رشتہ ٹوٹ جاتا تھا اس لیے کہ ایک مہینہ شادی میں رہ جاتا لڑکے کی طرف سے ڈیمانڈ آ جاتی کتنا اتنا اتنا جہیز باپ کے پاس اتنا جہیز نہ ہونے نہیں پاتا لہٰذا رشتہ ٹوٹ جاتا لڑکی کی پڑتی جوانی اور رشتے ٹوٹتے گئے اس لڑکی کا جوانی کے قدم میں غلط قدم اٹھ گیا اور ایک, ایک ہندو لڑکے کے ساتھ غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اس کے ناجائز تعلقات قائم ہو گئے آلات من حمل, حمل گولیاں استعمال کرنے کے باوجود قدرت کا تماچا پڑا اور لڑکی کا حمل ٹھہر گیا اُلٹیائی طے ہوئی پیشاب کی جانچ ڈاکٹروں نے بتائی پتہ یہ چلا کہ لڑکی تو گرد سے حمل سے یہ بات ایک چھپتی نہیں ہے شور ہوا لڑکی کا باپ گھر سے نکلتا محلے والے تانے مارتے کہ دیکھو اس کی لڑکی جوان کر دی اپنی لڑکی کو لیکن شادی نہیں کر سکا یہ دیکھو اس کی لڑکی اپنی جسم کی گرمی ایک غیر مسلم سے گرمی کو نکلواتی ہے بجھاتی ہے الٹے سیدھے تانے بھائیوں کا بھی سینت تنگ ہو گیا لڑکی کا پاپ میڈیکل اسٹور پہ گیا اور زہر کی ایک شیزی خرید کے لایا اور اس نے بنتے ہوئے کھانے میں وہ زہر ملا دیا اور دسترخوان جب لگا تو سارے لوگوں کو ایک ساتھ بیٹھ کے کھانا کھلایا اور لاسٹ میں خود بھی کھانا کھایا میاں بیوی اور بارہ بچے لڑکے لڑکیاں سب ملا کے چودہ افراد پر یہ گھر اسی دن چودہ کی چودہ لوگوں کا جنازہ نکلتا ہے سب انتقال کر جاتے ہیں یہ رسوائی اس بات کو برداشت نہ ہو سکی اس موقع پر میری تقریر پڑھنے میں جب مجھے یہ پتہ چلا تو جلسہ کینسل ہو گیا دوسرے دن جلسہ رکھ دیا گیا کہ آج ایسا آپ کا ہوا ہے جلسہ کینسل کر دو اسی محلے کے چودہ چودہ جنازے ایک ساتھ نکلے ایک ساتھ جنازے کی نماز پڑھائی گئی اور چودہ چودہ قبروں میں ایک ساتھ مٹی دی گئی میرے پیارے ساتھیو یہ اہل حدیث گھر کا حال تھا اور جس نے جہیز مانگا اور جس جہیز کی ڈیمانڈ پر رشتہ ٹوٹا وہ لڑکا بھی اہل حدیث تھا ایسے اہل حدیث یہ کدی تصور نہ کریں کہ جنت ہمارے باپ دادا کو ٹھیکے میں ملی ہے ہم اہل حدیث ہیں کہ ہم جنت کے اندر جائیں گے یہ اہل حدیث اس قسم کی ڈیمانڈ کرنے والے الحدیز اپنے آپ کو جنت ہونے کا سرٹیفکیٹ نہ سمجھے کہ مل جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ تو نبی نے بھی سوائے دس لوگوں کی کسی کو نہیں دیا آپ کیا شرح مبشرہ وہ دستاوت تھے جن کو اپنی زندگی میں آپ کہہ گئے تم جنتی تم جنتی تم جنتی میرے بھائیوں سے ہم اور آپ اپنے آپ کو جنتی کیسے سمجھے میر تب میر کا واقعہ آپ کے سامنے آنا چاہیے کہ جس کی ایک لوکی بیٹی تھی اور اس نے اپنی ایک لوٹی بیٹی کی شادی کرنے کے لیے سب انتظام کر ایک لمبی فہرست آ گئی کی باپ نے قرض لیا میر تک میر نے قرض لیا اور قرض لے کر اپنی بیٹی کی شادی کر دی بیٹی نے منع کیا اتنا قرض آپ لے رہے ہیں یہ کیسے ادا کریں گے میرا نکاح اس سے ہٹا دو دوسرے کے ساتھ کر دو مجھے یہ قرض برداشت نہیں ہے باپ نے کہا بیٹی میں بھی عزت دار خرچہ کرتا ہوں لہذا میں نہیں چاہوں گا یہ رشتہ ٹوٹے میں اس کتے کو جتنی ہڈیاں اس نے مانگی ہے میں دوں گا میں دوں گا لیکن تیرا گھر برباد نہیں ہونے دوں گا میں یہ قرض ادا کروں گا تو فکر نہ کر لیکن پاپ نے اتنا قرض لے لیا تھا اتنا قرض لے لیا تھا کہ لڑکی اسی صدمے میں پریشان تھی کہ میرا پاپ اتنا قرض کیسے ادا کرے گا آج شادی ہوتی ہے ڈولی سجتی ہے بہرحال لڑکی کی سرخ سوٹ میں سرخ کپڑوں میں بتا ہو جاتا ستی ہو جاتی ہے لڑکی ससुराल پہنچتی ہے لڑکے کے گھر جاتی ہے لڑکی کو اٹہت پڑتا ہے اسی سدمے دیں گے اللہ میرا باپ اتنا قرض کہاں سے ادا کرے گا جو اس نے میری شادی کے لیے میرا گھر بتانے کے لیے کیا پہلی رات بڑے ارمانوں کی رات ہوتی ہے اور اس رات ہر نوجوان لڑکے اور لڑکی کو بڑا بے صبری سے انتظار ہوتا ہے لیکن لڑکی کو اپنے شوہر میں دلچسپی نہیں وہ اپنے پاپ کو قرض بھی نہیں ہوئی ہم مستری بھی نہ ہوئی اور لڑکی اپنے پاپ کسی صدمے کو لے کر اٹیک پڑتا ہے اور وہ اسی صدمے سے انتقال فرما جاتی ہے صبح فجر کی نماز سے پہلے, پہلے پہلے باپ کے کان میں آواز جاتی ہے وہ میر, تقیم میر جو بہت بار شاہر تھا تیری بیٹی کا انتقال ہو گیا ہے سمجھ گیا کہ میری بیٹی کو اسی چیز کے میں نے مار ڈالا جب تک وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر اپنی بیوی کو لے کر اپنا گھر چھوڑ کر میر میرتکی میر اپنی بیٹی کی سسرال پہ آتا ہے تب تک سرخ کپڑا اتار لیا گیا اور بیٹی کو سفید کپن پہنا دیا گیا میر میرتکی میر نے اپنی بیٹی کو سفید کپڑے میں سفید کپن میں لپتا ہوا دیکھا جناب کی لاش کے پاس کھڑے ہو کر سفید میں हुई ہوئی اپنی بیٹی کو دیکھا چہرہ کھولا چہرہ کھول کر اپنی بیٹی کی پیشانی کا بھروسہ لیا اور اسی لاش پر کھڑے ہو کر کہنے لگا یہ شیر پر جتنا اس نے پڑھا اب آیا ہے خیال آرام میں جائت نام مرادی میں اب آیا خیال تینا تجھے ہم بھولے تھے اسباب شادی میں اور میری بیٹی تجھے سب کچھ تو میں نے دیا صرف یہی ایک کفن تو ایسا تھا جو میں نے تجھے نہیں دیا تھا جو تجھے تیری سسرال والوں نے دیا ہے اب آیا ہے خیال آرامے جا اس نامی میں کفن تین تجھے بھولے تھے مسبا بے شادی میں یہاں سے آپ اندازہ لگائیں گے اور دیکھیں گے میرے بھائیوں یہ رہا تھا میں پوری زندگی تو اہل حدیث وہ نہیں جو اپنے لمبے چوڑے جہیز کی ڈیمانڈ کرے گا آپ کے برات جاتی ہیں کتنے آدمی جاتے ہیں ایک آئیڈیا بتائیے سو سے کم تو جاتے نہیں ڈیڑھ سو دو سو بڑا آپ کا ثبوت ہے علماء اسی ایک برائی کو ختم کرنے پر لگ جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا کارنامہ انجام دے لیں گے نبی اکرم کے سامنے کتنے چیلنجز کتنے چیلنج تھے ہم تو سارے مولوی مل کر گجرات کے سارے مولویوں کو لے لو گجرات چھوڑو صرف اپنے گھج کے سارے مولویوں کو ملا تفریح مل لو بس لگو مدہ مسل مسلح کی کوئی سب مولویوں کو جوڑو تو آپ کتنے ہوں گے کم سے کم پھج کچھ کے اندر تیس چالیس مولویوں سے کم نہیں ہوں گے میرے بھائیوں یہ سارے مولوی مل کر بھی اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ایک برائی ختم نہیں کر پائے ایک برائی جہیز کی لانت اپنے معاشرے سے نبی اکرم کو دیکھیے کتنی برائیاں معاشرے میں تھیں اور اکیلے بل پر آپ نے ختم کیا کی لڑکیاں زندہ دفن اور لڑکے پیدا ہوتے قتل کیے جا رہے ہیں کہ بڑے ہو کر یہ بچے میرے ساتھ کھائیں گے کتنے چیلنج تھے نبی کے سامنے کتنے چیلنج لڑکیاں دفن کی جا رہی ہیں زندہ لڑکے قتل کیے جا رہے ہیں جوا ایسا کھیلا جا رہا ہے کہ جو میں دولت ہار گئے تو مکان مکان ہار گئے تو بیوی بیوی بی بی ہار گئے تو بیٹی بیٹھی میں لگا دی شراب ایسی پی جا رہی ہے کہ لوگ پانی کی جگہ پر شراب پی رہے تھے جیسے آج کا ہمارا نوجوان تب تب اور تھمسپ کی بوتلیں استعمال کرتا ہے وہ شراب کی بوتلیں اپنے پاس رکھا کرتے تھے کتنے چیلنج نبی اکرم کے سامنے ہم سارے مولوی مل کر ایک برائی ختم نہیں کر پا رہے ہیں جہیز کی لانت تو لقت کا نل فی رسول اللہ نبی اکرم کی پوری زندگی تمہارے لیے آئیڈیل ہے سب کسی کمپنی کا یہ چشمہ آپ کو پسند آ جائے گا आप कहें आज से स्प्रिंग लगा है ये चश्मा चश्मे वाले के पास गए भाई साहब मुझे ऐसे 100 चश्मे चाहिए ठीक है आज कौन सा देने का संडे का अगले संडे को ले जाए अब उसने सोचा यार स्प्रिंग लगाने में टाइम लगेगा लगाना ही तो है ये स्प्रिंग न लगा कर हम थोड़ा टाइट बनाते हैं ताकि आप संडे को लेने गए कहा उसने देख ये भाई ये आपने कौन सा चश्मा बनाया मुझे ये नहीं चाहिए میں تو آپ کو یہ اسپرنگ والا چشمہ بنانے کے لیے دے گیا تھا ایک ماڈل دے گیا تھا آپ کو نمونہ کہ ایسے سو چشمے چاہیے بھائی اس میں وقت لگ رہا تھا میں نے ایسے بنا تھی لگانا ہی تو آپ کو نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے مجھے وہ چاہیے جیسا میں نے آپ کو آرڈر دیا تھا اور ایک ماڈل دے کر کہتے تھے کیسا بناؤ آپ نے اپنے ماڈل کے خلاف چشمے دیکھے تو آپ لیں گے نہیں لیں گے بنا کر دیں اللہ تعالیٰ کے سامنے قیامت کے دن جب سوال ہوگا نماز پڑھی کہ ہاں پڑھی کیسے پڑھی کچھ لوگ کہیں گے یہاں باندھی تھی کچھ کہیں گے ہاں باندھی ہاں تھی کچھ کہیں گے کہ ہم نے باندھی نہیں تھی ہاتھ چھوڑ کے پڑتے کچھ کہیں گے ہم نے اوپر باندھی کچھ کہیں گے ہم نے ہاتھ اٹھائے کچھ کہیں گے نہیں اللہ کہے گا او میرے بندو میں نے تو تم کو ایک ماڈل دیا تھا ایک نمونہ دیا تھا کہ تم میں اس سے نماز پڑھو اور وہ ماڈل تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر تم نے نماز میں چار چار طریقے کیوں نکالے کیا ہم نے قرآن میں یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے رسول کی زندگی کو آئیڈیل بنایا ماڈل بنایا نمونہ بنایا جب رسول کی پوری زندگی آئیڈیل تھی نمونہ تھی تو نبی کا اٹھنا بیٹھنا یہ سب آئیڈیل تھا نمونہ تھا کہ تم نے پھر نبی کے طریقے کے مطابق نماز کیوں نہیں پڑھی हमारे भाई बुरा न माने मुझे याद है जोधपुर के अंदर शायद उन्होंने बुरा के अभियान किया था जो लोग यहाँ से गए होंगे उन्होंने सुना होगा एक बार मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गया था वो इलाका था बदायू का مغرب کی ادان کے وقت میری گاڑی جب وہاں پہنچی تو میں نے دیکھا کچھ آیا نہیں کہ میں نے موبائل سے کانٹیکٹ کیا میں نے کہا یار کچھ لوگ آئے نہیں کہنے لگے مولکا گاڑی پنکچر ہو گئی ہماری راستے میں ہم لوگ پتہ آتے گھنٹے میں پہنچ جائیں گے آپ وہیں پر اسٹیشن کے بغل میں ایک مسجد ہے وہاں نماز پڑھنا غور کیجیے گا میں نے کہا ٹھیک ہے میں پہنچتا اب مجھے کیا بات ہے جس مسجد میں جائیں گے اندر گھس گیا باہر ہینڈ پائپ لگا تھا گزو باہر اندر جو گھسا تو اس پہ لکھا تھا سلا تو السلام کا یہ رسول چلو پڑھ لیتے ہیں بعد میں دوہرا لیں گے نیچے لکھا یہاں بہادی دیوندی اور اہل حدیث اور جماعت اسلامی اور موجودی سب کا آنا سخت منع ہے انٹری ہو چکی ہے کیا کروں اور سنت تو وہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں مغرب کی اذان کے بعد جیسی ادان ختم ہوئی ویسی اللہ, وفر اللہ, وفر اللہ, وفر اللہ وفر میں نے سوچا یار چلو اس ٹائر کے میں بھی کھڑا ہو جاتا ہوں تو حالانکہ میں پڑھتا نہیں ہوں ان لوگوں کے پیچھے نماز لیکن جو کھلا ہوا جو شیئر کر رہا ہوں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا ہوں سوچا چلو پڑھ لو کتنا پھیلانے سے بہتر بعد میں میں اپنی دوہرا لوں گا نماز میں کھڑا ہو نیت باندھ رہی میں نے کہا یار چلو یہ آمین نہیں بولوں گا یہ مسجد یار خطرناک ہے میں اکیلا ایل ایسوں اگر ضرور سے آمین بول دوں تو جوتے چپل کہیں نہ مار دیا جب پہلے ہی دیکھنے سخت منع ہے کہیں بول دیا تو کیا پتہ میں نے کہا چلو نہیں بولیں گے دل میں سوچا لیکن نیت میں نے اوپر ہی باندھ لی اب وہ راجدھانی ایکسپریس ان کی شروع رحمان رہی مالک الماطین آہستہ پہلی رکاوت تو میں بھی پہلی گزر گئی اس کے بعد میں پھر وہ اٹھک بیٹھک شروع ہو گئی جو بابا رام دیو آج کل سکھلا رہے ہیں نا پتا نہیں چلا کلی اللہ ہو چوتوں کی طرح ٹھو کے ماری تازی لڑکا گزرتے نہیں میں اٹھ گئی میں میں بھی جلدی جلدی کر لیا اب دوسری رقاب میں میں یہی سوچا اللہ کتنی جلدی اور میرے ذہن سے نکل گیا کہ یہ میں کسی وسیع میں نماز پڑھ رہا ہوں اور آمین زور سے بولنے کی عادت بنی ہوئی ہے اب وہ دوسری کے میں جیسی وہ ایک راجدھانی چلایا منہ سے زور سے نکل گئی پہلی رکاط میں تو برداشت ہو گئی دوسری رکاط میں نہیں یاد رہا آ تو بڑے زور سے نکلی لیکن آ کہتی جب دیکھا کوئی بول ہی نہیں رہا ہے میری آواز ہے تو آ کے بعد مین یہ انداز اب آمہ بول تو گیا میں لیکن میں نے سوچا لاشی کیا پھر میرے دل میں آیا یار جلدی سماج کے بھاگو پھر سوچا کہ نہیں یار اب جو ہوگا نپٹیں گے اس کو تھوڑی معلوم ہے کہ میں کون آ رہا ہوں مجھے یہ تو معلوم تھا کہ کچھ نہ کچھ ہوگا اب وہ دوسری رفات بھی پتا نہ چلی اور تیسری میں دھکنے تیز ہو گئی میری اور اس کا بھی پتا نہیں کب سلام پھیرنے کی باری آ گئی السلام علیکم و رحمت اللہ بالکل انداز کرنا رہا ہوں اس کا میں پگڑی باندھے تھا پیچھے لٹک رہا تھا وہ ایک ہفتہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا کچھ نہ بولو اس بھلائی ہے شانندہ میں اپنا پڑھ رہا ہوں اور وہ دوسری بار کہتا ہے اب ایک گڑھا بولتا نہیں ہے کون سوری کہاں میں نے ایسی کر کے دیکھا اور نظریں نیچی تو میرے بغل میں جو کھڑا تھا وہ ٹونی مار کے کہتا میں بولتا کیوں نہیں میرے مولانا سیکھ رہے ہیں چلانا رہے ہیں اور زور سے امین بولتی ارے کیوں نہیں بولتا میرے مولانا کو मैंने उसको देखा मैंने कहीं तो पोल खोल दिया मैंने कहा जी मौलाना वो मैंने ही जोर से आने की बोली थी हमारे यहाँ लोग जोर से बोलते हैं मैंने जोर से बोल दी हमको क्या मालूम है मैं करीब चला गया तो मैं ये मालूम नहीं की किसकी मस्जिद है मैंने कहा मसद तो मुसलमानों हो की होती है उसने मालूम करने की क्या बात है अगर किसी और की हो तो बता दीजिए मैं आइंदा नहीं पढ़ूंगा अब पागल मुसलमानों की तो पहले सुन्नत वल जमात की है मैंने कहा ये तो मुझे मोहल जाहिर कर रहा मैंने कहा अहले सुन्नत वाल जमात की है तो क्या हुआ तो क्या मैं आपको अहले बिदत वल जमात दिख रहा हूँ क्या कहा कि तुम्हें आमीन जोर से दूँगा میں نے کہا سنت وقت جماعت کی مسجد ہے اور آمین زور سے بولنا سنت ہے میں نے بول کا پاگل آہستہ بولنا چاہیے زور سے کیوں بولا میں نے اس کی یہی بات پکڑ لی آہستہ بولنا چاہیے تو زور سے کیوں بولا میں نے کہا آپ نے بولا یا نہیں بولا بولا کہ تم زور سے کیوں بولے میں نے کہا آمین بولنا سنت ہے یا نہیں بولا کہ آہستہ بولنا سنت ہے تو زور سے کیوں بولا میں نے کہا آہستہ بولنا سنت है تھا کہاں ہاں ہے میں نے کہا آپ نے کہا یا نہیں کہا اگر نہ کہا ہو نہ بولا ہو تو میں نماز دوہرا ہوں کیونکہ سننا تھا آپ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ آہستہ بولنا سننا آپ نے بولا یا نہیں بولا اگر نہیں بولا تو میں نماز دوہرا لوں بولا ارے بھائی میں آہستہ بولا تو زور سے بولا آہستہ بولنا سننا تھا میں نے کہا تم نے بولا یا نہیں कहा मैं आहिस्ता बोला तु जोर से क्यों बोला मैंने कहा इसका मतलब छोटे सुवर तुम भी हो बोले क्या मैंने कहा भाई मैं जोर से बोला मैं बड़ा सुअर हूँ तुम आहिस्ता बोले तुम छोटे सूअर हो।, हो तो मेरी ही नग तो नहीं होता मैंने कहा मैं जा रहा हूँ यार क्यों परेशान हो सुनना तो मुझे वैसे नहीं पढ़ना मुसाफिर मैं निकला जैसे ही निकला होटल पर बाहर होटल भी मैं बैठ गया शायद इतने वो लोग आ गए मैंने कहा यार किस्मत से भेज दिया तुमने क्यों क्या वो अलग हो गया मुझे मालूम था कि तुम लफड़ा कर दो मैंने कहा मैं क्या कर दू यार आमीन बोल दिया जोर से लफड़ा कर अरे तुम्हें क्या जरूरत थी अमीन बोलने की मैंने कहा यार धोखे से निकल गई मैं क्या करूँ मैं पहली जगह मैं आहिस्ता बोल दिया बाहूर से बोलने की हालत बनी हुई है निकल गई मेरे मुँह से अच्छा चलो पिटे तो नहीं कुछ हुआ तो नहीं मैंने तो बचपच किया पिटा नहीं मैं बहस कर गया तो क्या हुआ मैंने कहा आहिस्ता बोला मैंने कहा तुम्हें छोटा शुरू तुम निकाल दिया मस्तूर से भगा दिया बोले देखो क्या हो रहा मैंने क्यों कहा बड़ा इतला के मस्जिद हो रहे हैं मैंने कह रहे ये क्या कर रहे चलने लगा गाड़ी पड़ गए कमीना नमाज पढ़ के बोलता क्या करो नापाक हो गई थोड़ा हो मैंने कह रहे अल्लाह का शुक्र अदा करो पता नहीं कब से नापाक थी आज मेरे मुबारक कदम पड़ गए जो धुल रही है अरे तुम यार तो हमारे मौलाना से मेरी डांट पड़वाओगे मैंने कहा नापाक कहोगे तो सुनने भी सुनोगे भी ऐसी हमारी मस्जिद में आ जाना कभी तुम्हें भगाया जाएगा अल्लाह का शुक्र है آج تک کسی مسلح اہل حدیث کی مسجد میں کسی بھی مکتب فکر کا کوئی آدمی چلا جائے ہم لوگوں نے کبھی کسی انسان کو مسجد سے نکالا نہیں اس لیے کہ ہم اس کو بھی مسلمان تصور کرتے ہیں کیونکہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا تھا کیوں کیا فرمایا تھا <تصفر> میری امت تہتر فرقوں میں بٹے گی اللہ کے رسول نے ان کو بھی اپنی امت کہا تھا کیا کہا تھا میری امت تہتر فرقوں میں بٹے گی نبی نے ان کو بھی اپنا امتی کہا تھا یہ نہیں کہا تھا کہ وہ کافر ہوں گے اس لیے میں تم کو اب تک تم کلبا پڑھتے ہوا نہیں کہتا ہوں اور آزادی ہماری مسجد میں جو چاہے نماز پڑھ لے وہ اور مسجدیں ہوں گی جن کی مسجدوں سے ہم نکالے جاتے ہیں بنائے جاتے ہیں ہماری مسجدوں سے کوئی نہیں نکالا جاتا قیامت کے دن اللہ پوچھے گا ویسے نہیں پوچھتا تو نے اوپر باندھی یا نیچے باندھی یہ بتا کے تھی ویسے نماز پڑھی یا نہیں پڑھی ایک کاغذ لکھ لیجیے آپ لیٹر اور اس کو بھیجیے بیرنگ بن جائے گا پانچ سو روپئے کا کاغذ لے لیجیے اس پر لکھئے وہ بھی بیرنگ بن جائے گا اگر اس پر تین روپے کا مہر لگی ہے سرکاری تو وہ آپ کا لفافہ آپ کے حساب سے پہنچے گا جہاں آپ بھیج رہے ہیں لفافہ نہیں تو ربزی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا پانچ سو روپئے کا کاغذ بھی ربزی کی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا اگر اس پر گورنمنٹ کی سرکار کی موہر لگی ہوئی لفافے پر تین روپئے کا تو آپ کا پہنچے گا پتا یہ چلا کہ کاغذ کی ویلو کم ہے تین روپئے ہے لیکن موہر سرکاری ہے اس لیے وہ ایڈریس پر پہنچے گا قیامت کے دن اللہ یہ پڑی ہیں ان نماز میں کائنات جنابی محمد رسول اللہ کی مہر ہے یا نہیں اگر ہے تو قابل قبول نہیں ہے تو مناتانی جنب مناسانی فکد جس نے میری داد کی وہ جنت کے اندر داخل ہوگا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے میرا آؤ میرے بھائیوں شیرت سے طیبہ کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے نبی کی پوری زندگی کو آئی ڈیل بنا دیا اچھا ایک چیز ابھی کا آپ آب اندازہ لگائیے اللہ کے رسول نے فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے فرمایا لو ان ماں بالا کا پتہ بولا رسی بہو ادر گم میں سے کوئی شخص بہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دے اہد پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دے تو اس کو اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب ایک مد یا آدھا مد آدھا مد, آدہ مد چار مد کا ایک سا ہوتا ہے اور ایک سات ڈھائی کلو کا ہوتا ہے آپ معلوم ہے تقریباً ایک سا ڈھائی کلو کا اور چار مد کا ایک شاہ ایک مد یا آدھا بدھ اب آپ جوڑ لیجئے گا چھ سو یا اس سے بھی آدھا اتنا اگر کوئی میرا صحابی اللہ جی رام میں صدقہ کر دے جاؤ خجور پنیر یا کوئی ایسی چیز اللہ کی رحم میں تین سو ساڑھے تین سو گرام یا چھ سو گرام ساڑھے سا چھ سو گرام اللہ کی رحم میں سب کا خراب کر دے اس کو جو ثباب ملے گا جو ثباب اس کو خرچ پر مل جائے گا اتنا ثواب اگر تم پانے کے لیے ہو پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کر دو تو سونے کو خرچ کرنے کے باوجود بھی تمہیں اتنا ثواب نہیں ملے گا تو نبی کے صحابہ کا جب یہ مقام ہے کہ کوئی آدمی اور پہاڑ کے برابر سونا اللہ کی راہ میں خیرات کر دے تو صحابی کے ایک مد یا حالت مد اللہ کی میں خیرات کرنے کے برابر سباب کے مقام مرتبے تو نہیں پہنچ سکتا ہے جب صحابی کا یہ مقام ہے تو خود جناب محمد رسول اللہ کا مقام کیا ہوگا خود جناب محمد رسول اللہ کا درجہ کیا ہوگا اور آج ہم سے کہتے ہیں ان کو چھوڑو اور ان کی طرف آجاؤ سنیے دارمی کی روایت سر البانی نے حدیث کو صحیح قرار دیا اس حدیث کو بھی آپ اپنے اپنے گرہ میں باندھ لیجیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں جن میں سویا ہوا تھا گہری نیند میں ابو ذر غفاری نے مجھ سے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی آپ نے کیسے جانا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے نبی ہے اللہ کے نبی فرماتے ابو ذر میں رات کو گہری نیند میں سویا ہوا تھا کہ میں کیا دیکھتا ہوں آسمان سے دو فرشتے اترے ایک فرشتہ زمین پر آیا اور ایک فرشتہ زمین وہ آسمان کے بیچ میں فضا میں رہ گیا یہ فرشتہ جو زمین میں تھا اس سے پوچھنے لگا ہاں ہوا ہوا کیا یہی وہ رسول ہے جس کے بعد مجھے بھیجا گیا کیا یہ وہی نبی ہے جس کے بعد مجھے بھیجا گیا اور فرشتہ نے کہا نام ہاں یہی وہ نبی ہے رسول ہے آسمان کے فرشتے نے کہا جو زمین آسمان کے بیچ میں تھا اس نے کہا میرا جلم مینا اس رسول کو اس نبی کو ایک آدمی کے ساتھ ترازو پر رکھ کر تولو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ترازو پر مجھے بھی رکھا گیا اور اس آدمی کو رکھا گیا ترازو جب اٹھائی گئی تو وہ دن تو جب مجھے تولا گیا تو میں اس آدمی سے وزنی تھا اس سے زیادہ بھاری تھا اس پر اس کو دس آدمیوں کے ساتھ ترازو پر رکھ کر تولو اللہ کے نبی پرماتے دس ایک ساتھ رکھے گئے اور میں اکیلا جب دراد گئی تو دس کا پڑنا اٹھ گیا میں دس سے زیادہ بھاری تھا اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس پرشتے ہو جائے گی یہاں ہنسی بھی ہوں گے بریل بھی ہوں گے بہت سے عدیز بھی ہوں گے میرے پیارے حنفی بریل بھی بھائی ہو تم بھی سن لو تم میرے بھائی ہو تمہارا کوئی قصور نہیں تم تحبی کے میدان میں پیچھے ہو اور کاروباری آدمی ہو مجھے تم سے کوئی لینا دینا نہیں اس مولویوں کا ہے جو تم کو حقیقت سے آگاہ نہیں کرتے جو تم کو و حدیث سے واقف نہیں کراتے مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے بڑے پیار سے سننا میرے حدیث تو اس کو میرے بریل بھی بھائیوں اللہ کے رسول کا وطن اتنا ہے کہ فرشتے نے کہا کہ اس کو ایک طرف رکھ دو اور پوری امت ایک طرف تب بھی یہ پوری امت ہوگا یہ حدیث یہ بتلا رہی ہے کہ جس طرح نبی کا وطن ساری امت سے زیادہ ہے اسی طریقے سے نبی اکرم کی زبان سے نکلا ہوا ایک جملہ ترادو کے پڑنے پہ رکھ دو اور تم اپنے اماموں پیروں ولیوں محبتوں ملکوں مولویوں فقیروں اور تمام شدوں کی باتوں کو قیامت تک جو پیدا ہوں گے ان کو بھی شامل کر لو ان کی باتوں کو اگر ترازو کے دوسرے پڑھے میں رکھ دو تو دنیا بھر کے قیامت تک کے پیدا ہونے والے ملہ مولویوں کی زبان سے نکلنے والے جملے مل کر بھی نبی اکرم کی زبان سے نکلنے والے ایک جملے کے وزن کے برابر نہیں ہو سکتے اس لیے تو اللہ نے کہا میرا رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتا وہ جو بھی بولتا اللہ کے حکم سے بولتا ہے اور اسی لیے تو اللہ نے گارنٹی دی ہے کیا تم رسول کو خزور میرا رسول تمہیں جو دے آنکھ بند کر کے لے لو میرا رسول تمہیں جو دے وہ لے لو یہ میں نے کہا کہ میں تمہیں جو دوں وہ لے لو یہ کہا کہ میرا رسول تمہیں جو دے وہ لے لو کیونکہ ارش جانتا ہے کہ اللہ کا رسول میرا پیٹ نمبر اپنی طرف سے کوئی بات دے گا ہی نہیں جب تک کہ میرا حکم یہ ہے سیرت طیبہ کا مقام کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ ماں تاغ رسول قبول جو رسول جو وہ لے لو ماں میں موصولہ ہے اس میں چھپی ہوئی جو کچھ بھی تھی چاہے وہ تمہاری مرضی کے مطابق ہو چاہے وہ تمہارے دل کے خلاف ہو جو کچھ بھی تھے وہ لے لو اور اسی لیے تو میرے بھائیوں نے بھی اس بات کی گارنٹی دی ہے میں آپ کے سامنے کا ایک یجر رکھتا ہوں اس سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ وہ احمد الرسول کا مقام کیا ہے سنا دیتا ہوں آپ لوگ کہیں گے یہ ساری باتیں تو ہمارے یہاں کے ملا مور جی بتا دیتے ہیں تو میں یو پی سے بلانے کا مقصد پہاندر تپس پرتاپت یجر कांड دو ادیا بارہ कल मैं भूज में मंत्र पढ़ने के लिए बड़ा डर लगता है उसकी वजह है कि आज से दस पहले तकरीबन जब कैम्प में मेरा प्रोग्राम हुआ था तो यहां से जब मैं पहुंचा अपने घर तो आपके इसी इलाके से कोई पर्चा निकलता है गुजरात से पंचजन के नाम से तो आर वालों का पर्चा है मैं दहली स्टेशन पर खड़ा था तो मैं ऐसी चीजें ले लेता हूँ जरा इनकी नजरियात पढ़ें इस्लाम के बारे में क्या है। तो जब मैंने पंच ले लिया तो मैं पढ़ता गया उसके ऊपर एडवानी जी का और प्रवीण तोगलिया का फोटो छपा हुआ था फर्स्ट पेज में मैंने ले लिया पढ़ते पढ़ते जब मैं सफा नंबर पैंतालीस स्टेज नंबर फोर्टी पर पहुंचा तो नीचे देख रहा हूँ पूरा मेरे बारे में था की वो मौलाना जर्जीज की जगह बर्जीत लिख दिया था شہر اٹاوا کا رہنے والا علی گڑھ پڑا ہوا سنسکرت کی تعلیم وہاں سے اور یہاں بھج میں آ کر اس نے ایسی تقریر کی ایسی اسپیچ کی کہنے لگا کرشن جی بھی نماز پڑھتے تھے اور یہ کھاتے تھے وہ کھاتے تھے اور پتا نہیں کیا کیا وہ کہہ گیا ہے یہ مولوی آئی ایس آئی کا ایجنٹ ہے اور اس کی پر نظر رکھی جائے اور اس پر کوٹا کا قانون چلایا جائے میں نے کہا اللہ कुछ कच्छ से आने के छह महीने के बाद ये पेपर में आया ये पेपर में आया। मैंने कहा सबसे पहले वोटर लिस्ट में अपना नाम पढ़वाओ नहीं तो ये लोग कह देंगे विदेशी है मैंने गौरत मुलायम सिंह से मिलकर समाजवादी पार्टी से मैं ज्वाइंट हुआ कि भाई इलेक्शन के मौके पर हम तुम लोगों के साथ रहेंगे लेकिन हमारे ऊपर परेशानी आए तो तुम लोग हमारे साथ रहो ऐ तो पैमान हुआ तब इससे अल्लाह का शुक्र है आजकल अगर आपको परेशानियों से बचना तो किसी सियासी पार्टी से जुड़ जाओ ये बहुत आसान तरीका है बहुत आसान तरीका है आपके पास अगर रिश्वत का सौ रुपये की रंगे हाथ पकड़े गए तो आपको जेल में जाना पड़ेगा لیکن اس مرتبہ باقاعدہ سنسد میں کروڑوں کی گڈیاں اچھا لی گئی اور کھلے عام لیکن آج تک ایک نیتا گرفتار نہیں ہوا ہے ایک بھی فہم سی گرفتار نہیں ہوا ہے ہم آپ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام اور وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا چلا رہا ہے تو میں نے بھی کہا کہ دین کی دعوت دینا ہے سیاسی پارٹی سے جڑے رہو پانچ سال کے بعد الیکشن آتے ہیں چلو کبھی ملام سنگھ کے ساتھ رہ کے الیکشن میں چلے جاؤں گا ایک دو جگہ پرچار کر دوں گا لیکن کم سے کم پانچ سال بچا تو رہوں گا تو یہ تمام باتیں سیاسی طور تو اب بولتے بولتے وہاں یہ آ کہ آپ لوگ ہتیا کیوں کرتے ہیں میں نے کہا میں کو نہیں کرتا ہوں بہار میں ہوتی ہے تو میں نے کہا روکو پھر وہ کہنے لگا کہ مسلمان کھاتے کیوں ہیں پھر میں نے یہ کہا کہ بھائی مسلمانوں کی اگر کھانے کی بات کرتے ہو تو یہ تو تمہارے دھرم میں بھی حلال ہے اور پھر میں نے بتانا شروع کر دیا منتر پڑھنا شروع کر دیا अब पटना का डीएम आया कहने लगा लालू भी वहां बैठे हुए जैसे कहने लगा पटना में लालू जी रोको ये तो गाय का गोश्त के बारे में बोल रहे हैं कहीं ऐसा ना हो कि हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाए रोक दो इनको भरना हम लोग रोक नहीं पाएंगे पटना में फसाद लालू प्रसाद आए हमको रोका हे मौलाना जगदीश उससे मेरा नाम नहीं आया जगदीश नहीं कह पाया जगदीश ताक्रो को रोको मैंने कहा यार क्या कह रहा है مائک پکڑ کے کہنے لگا میں تمہارا پورا بھاشا سنوں گا میرے پاس اس کی سیڑھی رچی ہوئی ہے میں تمہارا پورا بھاشا سنوں گا تم ہماری کتابوں میں جو ویزوں میں لکھا ہوا ہے کہ तुम نے کھایا فلاں نے کھایا تم سب جو بتا رہے ہو آج تم کھول کے ہی رہے دیکھتے ہیں کون کرتا کون کرتا ہے ڈی ایم ہوگا ہوگا ہم چیف منسٹر ہماری پتنی چیف منسٹر ہے لائبریری کے لیے اگر मुसलमान بھی مسلمان مارا گیا تو ڈی ایم کی خیریت نہیں ہے ارے ہمارا کتاب میں بھرا لکھا ہے وہ ایسی بولتا تھا में ہمارا کتاب میں لکھا مولانا اپنا से کتاب سے تھوڑی کہہ رہا ہے مولانا تو ہمارا کتاب سے کہہ رہا ہے ہمارا کتاب میں لکھا تو کھول کے بیان کرو یہ پنڈت لوگ कुछ کچھ है ہے नहीं बताता है। फिर वो कहता है क्या होगा हम तो खुद खाता है ये जब बोल गया तो उसके बाद मैंने कहा जब लालू प्रसाद ने मेरी पीठी ठोक दी है तो अब बोलो जितना थे। थे। थे। फिर मैंने ढाई घंटे तक सिर्फ उसी पर बकरी पड़ी है और मैंने बताया है ये क्या है कहाँ से आई कैसी आई और कैसे कैसी और कितनी देगी के उठाऊ ने उसके बाद मामला अभी तक मेरे पास कोई नहीं आया गुजरात का मामला यह है कि यहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है कुछ परेशानियां मेरे सामने खड़ी हो सकती हैं इसलिए है। मैं उस मैटर को नहीं उठाता क्या वो मैटर मैं सामने रखना चाहता हूँ जिससे हमारे मदद की तारीद हो रही है और वो है, है। पुरुष महानी माधित पसास्ता अन्य कोई हमारे पंडित जी महाराज हों तो लिखते मीडिया वाले हों तो लिखते अध्याय नंबर बारह اور کانڈ نمبر کے معنی ہوتے ہیں جاننے والا اور اسی سے بنتا ہے ودیارتھی سیکھنے والا علم حاصل کرنے والا اسی سے بنتا ہے ودوان جاننے والا جاننے والا احمد اس دنیا میں آئے گا ود احمد احمد کی جگہ پر وید میں یجروید میں نام احمد لکھا ہوا ہے جاننے والا احمد اس دنیا میں آئے گا اور مہانوا دیکھو وہ انسان ہوگا ویگ نے بھی خلاصہ کر دیا ہے کہ نور و بشر کا جھگڑا ختم کرو ہمارے ہندو بھائی بھی مانتے بھگوان رام بھگوان کرشن جبکہ بھگوان کا کوئی ارتھ ہوتا ہی نہیں اصل لفظ ہے اور بھاگیوان کا مانا ہے قسمت والا رام چندر جی قسمت والے تھے کرشن جی قسمت والے تھے لیکن بھگوان تھے گیتا ہے آتما ہی پرماتما ہے یہ ہر ہندو کا گیتا ہے ایشورت کا منشیت میں होना ہونا یہ مطلب ہے یعنی دنیا میں کوئی رسول انسان نہیں بنتا بلکہ اللہ تعالی ہی انسان کا روپ دھار کر کے پتھوی پر اوتار لیتا ہے یہ ہے ہمارے ہندو بھائیوں کا سیدھا ہمارے کسی ہندو پنڈت کو اگر کوئی آبجیکشن ہو تو وہ سوال کر سکتا آ سکتا میرے منچ پر پوری جاتا کیا ہے ویدا حامد پور بالکل ساتھ آ گیا ہے آتما ही یعنی यानी تو اللہ ہی منشیہ کا روپ دھار کرتا ہے یعنی دنیا میں جتنے بھی اوتار آئے یشی آئے یہ اللہ ہی تھا جو انسان کی شکل میں آیا ہمارے بریلوی بھائی برا نما نے تو کہہ دوں ان کا بھی یہی علیدہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی انسان نہیں تھے بلکہ ایک گالی نے یہاں تک کہہ دیا تو مستبی عرصہ خدا ہو کر مدینہ میں اتر پڑا مصطفیہ ہو کر یعنی جو عرش پہ اللہ تھا مدینہ میں وہ مصطفیہ بن کر آ گیا یہاں تک کہہ دیا کہنے والوں نے سن لیجیے انسان کے اندر جو آتما ہے اسی کو کہا گیا پرماتما اسی کو اللہ یہ ہمارے ہندو بھائیوں کا رب تو ہو سکتا ہے لیکن ہمارا نہیں ہمارے اندر بھی آتما ہے آپ کے اندر بھی آتما ہے ایک انسان کہہ رہا تیری ماں کا تیری بہن کا وہ بھی اس کے اندر آتما جس تمرا ہوتی ہے اس کے اندر بھی آتما اس کا مطلب یہ کہ اللہ اللہ ہی کو گالی دے رہا ایک آدمی کابو اٹھا दूसरे دوسرے کو مار رہا ہے रहा مار رہا ہے रहा مر رہا, رہا ہے جو مار رہا اس میں بھی آتما روح اور جو مر رہا ہے اس میں بھی آتما اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اللہ ہی کو مار رہا ہے ایک عورت کے اندر بھی آتما ایک مرد کے اندر بھی آتما ہے دونوں کی شادی ہو جاتی ہے مرد اپنی بیوی بی سے ملتا ہے اس کا مطلب اللہ, اللہ ہی سے سمبوگ کر رہا ہے یہ ہمارے رب کی سفت نہیں ہے ہمارے رب کون ہے اور اللہ اللہ اسمد لمد الحت آئے نبی کہہ دو کہ اللہ ایک اللہ حسمد وہ بے نیاز ہے لم ی ل وہ کسی کا بیٹا نہیں ہے اور وہ بھی کسی کا بیٹا نہیں ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں وہ بھی کسی کا بیٹا نہیں ہے اور اس کی طرح اس کے ہم کوئی نہیں ہے یہ ہمارے رب کی سفت ہے اس کی کوئی بیوی نہیں ہے کوئی, اولاد نہیں ہے اس کا, اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے بیٹی نہیں ہے یہ ہمارے رب کی صفت ہے میرے پیارے ساتھی ہو نہیں مانتے تم اپنے رب کی صفت تو بتاؤ تمہارے رب کی خصوصیت کیا ہے اس موقع پر اللہ کی نبی نے پڑے جامع انداز نے فرمایا تا. اللہ بولو اللہ ہو اللہ, اللہ ایک ہے اللہ اسمت. وہ بے نیاد دوستوں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے لم یا لیب اس نے کسی کو نہیں جنا غلط یو لبو جما گیا یعنی اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے وہ بھی کسی کا بیٹا نہیں ہے ولم غلط یو لمبیا کلو کپور نہ دروس کی طرح ہم سے کوئی نہیں ہے وید شاننے والا آمد انسان اس دنیا میں آئے گا پورش انسان ہوگا ہم نبی اکرم کو انسان مانتے ہیں لیکن معمولی انسان نہیں ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات میں سب سے اچھی مخلوق میں مخلوقات میں سب سے اشرف مخلوق میں مانتے ہیں سب سے اچھا انسان مانتے ہیں جیسے تم آر اتوار تو منگل بدھ جمعرات ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے ہفتے میں بھی اتوار میں بھی منڈے میں بھی منگل میں بھی میں بھی جمعے میں بھی لیکن مقام و مرتبے کے لحاظ سے جو جمعے کے دن کو درجہ حاصل ہے وہ کسی دن کو حاصل نہیں ہے اور 30 دن کا مہینہ محرم کا بھی ہوتا ہے سفر کا بھی ربیو لفل کا بھی لیکن جو مہینے میں رمضان کو فضیرت حاصل ہے وہ کسی مہینے کو نہیں ہے لیکن مہینہ ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں تیس دن رمضان میں تیس دن محرم میں انتیس دن فلاں میں فلاں ایسی انتیس تیس دن رمضان میں چوبیس گھنٹے ہفتے کو چوبیس گھنٹے اتوار کو چوبیس گھنٹے منڈے کو اسی طریقے سے چوبیس گھنٹے چمہیں کتنے بھی ہوتے ہیں گھنٹے ہونے کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں لیکن مقام و مرتبے کے لحاظ سے جو درجہ جمعہ کو حاصل ہے جو درجہ رمضان کو حاصل ہے جو درجہ لہ القدر رمضان کی شبل قدر میں پانچ تاکراتوں میں سے تاکرات کو حاصل ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے میرے پیارے ساتھ ہی اسی بات کو اندازہ لگانا اللہ کے نبی بھی انسان کے دو ہاتھ آپ کے تو ہاتھ ان کے دو پیر آپ کے تو پیر ان کے وہ بھی چلتے تھے پھرتے تھے کھاتے تھے پیتے تھے سوتے تھے اپنی بیویوں سے ملتے تھے آپ ہی کھاتے پیتے ہیں ہاں مقام و مرتبے کے لحاظ سے جو درجہ جناب محمد رضول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کسی اور کو حاصل نہیں ہے خود وید نے کہہ دیا پھر انسان ہوگا ہو اتنا بڑا مہان پروش ہوگا کہ اس کے برابر کوئی دوسرا نہ ہوگا مہان اتنا بڑا مہان سو کہ اس کے برابر کوئی دوسرا نہ ہوگا واروڑ تپسا ایشور کی اللہ کی بڑی تپسیا کرنے والا ہوگا واروڑ تپسا اللہ کا بڑا نام لینے والا ہوگا اڑتے بیٹھتے بیٹھتے سوتے جاتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے جتنا نام اللہ ने کہ نبی نے اللہ ڈالیا ہے آج ہندو دھرم ان سے کھا لی ہے پوچھو ہندو بھائیوں سے کھانا کھاتے ہو کون سا منتر پڑھتے ہو نہیں معلوم پوچھو لیٹرین میں جاتے ہو کیا منتر پڑھتے ہو نہیں معلوم آج ان کو کچھ نہیں معلوم اس لیے کہ ان کے مدد نے بتایا ہی نہیں گیا ہے زیادہ سے زیادہ رام کا نام اس وقت لیا جاتا ہے جب کسی کے اوپر مصیبت آئے مصیبت میں کہتا ہائے رام یا خوشی پہنچے تو ہائے رام اس کے علاوہ رام کو بھی لوگ بھول گئے اب تو رام سے زیادہ سیتا کا نام لیا جانے لگا اور رام کی पत्नी سیتا کا جب کرنا شروع کر دیا دنیا کی تاریخ میں یہ پہلا دھام دیکھ رہا ہوں جس میں عورت کو زیادہ اہمیت ملی ہے رام سے بھی زیادہ اور کہا جاتا सीता سیتا رام سیتا رام سیتا رام پہلے سیتا بعد میں رام یہاں پہلے عورت کا نام بعد میں مرد کا نام لیا جا رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں یہیں اندازہ لگا سکتے ہیں ان تپسا وہ اللہ کا بہت ہی زیادہ تپسیا کرے گا نام لے گا ورپسا ایشور کا نام لینے والا ہوگا پرستا وقت بتائیں ہو گیا بڑے گیا تھوڑا پرست اسی کے نقشے قدم پہ چلنا یہ منتر کا ذرا غور کرنا ہمارے ہندو بھائی اگر ہو اور کہیں تو یہ آپ کی ڈیوٹی ہے مسلمان بھائیوں بھائیوں ہماری یہ کیا جتیں اور اس کا یہ حصہ ہمارے को بھائیوں کو پہنچانے کی کوشش کرو یہ اسلام تمہارے باپ کی جاگیر نہیں ہے یہ ساری دنیا کا دھرم ہے اور یہ ہر مذہبی انسان تک پہنچنا چاہیے اسی کے نقشے قدم پہ چلنا اسی کی کٹیا میں شامل ہو جانا آپ لوگ اگر ایسے اٹھیں گے تو ہم بھی ختم آپ لوگ جب اٹھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ڈائبٹیز کی مریض شوگر کی بیماری تو نہیں میں جمع سمجھ رہا ہوں کوئی پیشاب کرنے جا رہا ہے کوئی اپنی ضرورت سے جا رہا ہے لیکن جب جس کو زیادہ پیشاب لگا کرے وہ پیچھے بیٹھے تاکہ اب بیچ سے اٹھنا خوش ہے مجھے معلوم ہے کہ دس بجے تک کی پرمیشن ہے بڑی مشکل سے تھوڑا سا ٹائم بڑھا دیا گیا ہے تو تھوڑا پوش مہانی مہانا دہانی مد اس سے بڑا کوئی مہان پورش نہیں ہوگا حقیقت یہ ہے کہ نبی اکرم محمد ال رسول اللہ سے بڑا مہان پروش کوئی نہیں رو تباد اللہ کا بہت ہی زیادہ نام لینے والا پرست جب وہ آ جائیں بھائیوں کی کتاب ہے کتاب تمہاری قلم تمہارا لکھنے والے پنڈت تمہارے. تمہاری ہے نام اس میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کا ہے اور ہم اس کتاب کو قرآن کو تو ہم نہیں چومتے اس لیے کہ قرآن کو چومنے سے اس کی محبت ظاہر نہیں ہوتی بلکہ قرآن پر عمل کرنے سے اس کی محبت ظاہر ہوتی ہے اگر زندہ ہوتے تو ہم ان کو چوم بھی لیتے तो یہ جملہ بس میں بتا کے اپنی بات ختم کر رہا ہوں وہ کلیکٹر صاحب بول رہے ہیں کہ ٹائم پورا ہو گیا لیکن ایک نسخے کی طرف میں بزاخت کر دوں بت پرست جب وہ آ جائے جن کا نام تمہاری کتابوں میں موجود ہے پرست اسی کے نقشے قدم پہ چلنا اسی کی اجتیبہ کرنا اسی کی تابے کرنا اور یہ جملہ بڑا پیارا ہے نیا سوگ میں جانے کے لیے محمد الرسول اللہ کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے جو تو میں پیراڈائز میں لے جائے سورگ میں لے جائے جنت میں لے جائے اللہ تعالیٰ سے دعا کریے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی محمد ال اللہ کے راستے پہ چلنے والا بنا دیں. کا ایک ہی منتر میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے ان اللہ بارہ تاریخ کو پرسوں کے पर ہی برباد ہوگی اور اس سے صداقت اور محمد و رفی اللہ کی امن و شانتی کو ظاہر کیا جائے گا ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے نبی اکرم کے سیرت تو ہمارے دلوں میں بھی پیدا فرما دے نبی اکرم کی زندگی کو ہمارے لیے حسبہ اور نمونہ بنا دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمارے لیے حسبہ اور نمونہ بنا دے اور ہم تمام مسلمانوں کو سیرت طیبہ پر عمل کرنے کی اور نبی اکرم کی زندگی کی ہر شعبے سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق سطح فرما تو آخر تعبانہ رب للہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ